اللہ و رکم کیا حال ہے سب ٹھیک ہے میری آواز آ رہی ہے پہنچ رہی ہے کیا آواز ٹھیک ہے انشاء اللہ اوکے ٹھیک ہے سبق کا آواز کرتے ہیں صفا نمبر 300 ہے صفا نمبر میرے پاس 300 ہے حدیث نمبر ہے ہے ہے سے روایت صفحے کے درمیان سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وعن رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سائید فطری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ادا ذرا جب بھی تو میں سے کوئی آدمی اپنے خادم کو مارنے لگے یا مارے رضا کر اللہ بس اس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کیا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر استغاثہ کیا یا شفاعت طلب کی اللہ کا نام لے کر مجھے نہ مارو اللہ کے نام سے پناہ مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کا لحاظ رکھو تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اٹھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ مارنا بند کر دو بس اس کے بعد نہیں مارنا کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا اللہ کے نام لیتے ہوئے آپ سے پناہ مانگی اس سے کیا تو اللہ کے نام کا عظمت رکھتے ہوئے آپ مارنا بند کر دو ترمیزی کی روایت میں یہ ہے اور بیحسی بیحسی کی روایت میں شاعل ایمان میں وہ روایت کرتے ہیں اس کے بجائے کہ فرفاہو وہاں رس اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہل یم یعنی عہد حکم یا ایجی تم میں سے جو آدمی بھی اس طرح کریں تو اپنے ہاتھوں کو اس کو چاہیے کہ وہ روک لے انصاف کہتے ہیں روکنا رفع کا مطلب یہ ہے کہ اٹھانا بس ہاتھ اٹھا لیے مارنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنا بس کر دے عیوب رضی اللہ تعالیٰ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سنی یہ حدیث فرمایا کرتے تھے جس نے جدائی قرض داری والدہ اور اس کے ولد کے درمیان میں کیا مطلب کیا لی بچہ اور اس کی والدہ کے درمیان میں جس نے جدائی کر دی تو پھر کیا ہوگا اور اللہ بہین احبہ قیامہ اللہ جلشانو اس کے اور اس کے احیبہ کے درمیان میں اللہ جدائی کر دیں گے یعنی اس سے اس کے احبہ کو ان کے محبوب ترین دوستوں کو اللہ روزت میں الگ تلگ رکھیں گے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ بچے اور والدہ کے درمیان میں جو شفقت ہے اور جو محبت ہے آپس کا تو بچے کو اپنے والدہ کی شفق سے دور کرنا یہ کیا ہے بہت بڑا ظلم ہے تو اس ظلم کے بدلے میں اللہ جان ہو اس کے اور اس کے احبہ کے درمیان میں اس کے محبوبین کے درمیان میں کیا کریں گے فرق کر دیں گے جدا کر دیں گے یہ اس کو کیا ملے گی بالکل میں اس کی سزا ملے گی اللہ صلی, اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غلامی دو غلام دیے لیکن آپس میں وہ بھائی ابھی تو میں نے ایک کو بیچ ڈالا غلام بیچا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ فرمایا غلام ہوں کا آپ کے غلام نے کیا کیا علی میں نے خبر دے دی کہ میں نے اپنے غلام کو مطلب ایک غلام دو دیے تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے سے. بعد میں دیکھا کہ ایک غلام ہے ایک نہیں ہے تو جو نہیں ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا غلام نے کیا کیا مطلب وہ کہاں ہے ادھر گیا کیوں نظر نہیں آ رہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ وہ میں نے بیچ فقال فکال رد دو فرمایا کہ اس کو لٹاؤ واپس کرو چونکہ یہ دو بھائی ہیں آپس میں ان کو اکٹھا رکھو بیچ ڈانا تو دونوں کو بیچ دیتے لیکن ایک کو ایک کو بیچ ڈالا ایک اپنے پاس رکھا تو یہ کیا ہے ان کے درمیان میں جو بھائی چارے کی آپس میں محبت تھی وہ تم نے الگ تلگ کر دی کرو اس کو واپس کرو واپس کروا تین والا جی ہاں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک لونڈی اور اس کے بچے کے درمیان میں تفریح کر دی تھی فنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنہا ہُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا نہیں کرتے انظار کے یعنی اس تفریح کے والدہ چاہے ڈونڈی کیوں نہ ہو تو اس کی اور بچے کے, کے درمیان میں یہ تفریح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس نے وہ بیاں واپس کر دی کہا کہ بھائی یہ لونڈی جو میں نے بیچ ڈالی آپ کو دے دی یہ واپس کرو کر میں نے نہیں بیچنی کیونکہ اس کا بچہ میرے پاس ہے تو لہذا بچے اور والدہ کے درمیان میں تفریح نہیں کرنا چاہیے واپس بیا واپس کر دیا منقطع عنہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم جاب عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح سن تین چیزیں ہیں تین, ہیں تین صفات منکنفی یس اللہ حدف جس آدمی کے اندر یہ تین صفات ہو تو اللہ جل اس کی موت کو آسان فرمائیں گے موت کو آسان فرمائیں گے کیا مطلب اس کی موت آسانی سے واقع ہو جائے گی نظر کی حالت اس کی آسان ہوگی ایک تو یہ ہے واد خالہ ہو اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ جلشان ہو اپنے جنت میں اس کو داخل کر دیں گے جو اللہ نے اس کے لیے تیار رکھا ہے کیونکہ جنتوں کے اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ جلشان ہو جنتی بنا دیں گے اس کو بہت آسان ہو جائے گی جنتی بنائیں گے تین صفات کیا ہے نمبر ایک رف ان بے اس آدمی کے اندر رفق ہو رفق کا مطلب ہے نرمی ہو ضعیف انسان کے بارے میں جو انسان ضعیف ہو عمر کے لحاظ سے یا بیماری کی وجہ سے ضعیف ہو کسی وجہ سے بھی کمزور ہے اس پر شفقت فرماتے ہیں اس پر رفت کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں جس آدمی کے اندر یہ صفت ہے اس کے اندر نرمی ہے کمزوروں کے بارے میں جہاں بھی کمزور نظر آتا ہے یہ نرمی کا معاملہ پیش کرتا ہے اور ان کے ساتھ رفت کا معاملہ ہے ایک صف یہ ہے دوسری صرف یہ شفقت والدین جس آدمی کے اندر والدین کے بارے میں شفقت ہو تو اس کی موت اللہ آسان فرما دیتے ہیں اللہ جل جنک نصیح فرماتے ہیں والدین پر شفقت کرنا تیسری صرف یہ ہے وہ احسانوک جس آدمی کے اندر حسن سلوک کا مادہ ہو اپنے ماتحتوں کے بارے میں جو ہے اس کے ملازمین ہے مملوک ہے غلام ہے ڈرائیور ہے جو بھی ہے ان کے ساتھ احسان کا سستی سلوک کا معاملہ رکھتا ہے حسن سلوک کا مادہ ہے اس کے اندر تو سمجھ لے کہ یہ تین صفات رکھنے والا دنی اس کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے اور جنت نصیب ہوتی ہے ابو اماما پہلے حدیث میں حضرت علی رضی اللہ نے خود روایت فرمائی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دو غلام مجھے دیے تھے ابو امامہ رضی اللہ, روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہبر غلام تذری بہو رسول اللہ سلام نے فرمایا علی غلام تو دے دیا لیکن تضر بھو تم نہ مارو اس کو اس غلام کو نہ مارو تمہارے لیے مارنا ایسا کیا نہیں جائز نہیں کیوں نیند ہی بے شک مجھے منع کیا گیا کہ آہل صلاح کو میں ماروں آل سے مراد کیا ہے وہ غلام جو کہ نماز پڑھتے ہو نمازی ہو نمازی غلام کو مارنے سے مجھے منع کیا مقدرہ اہ تو اور یہ جو غلام میں نے آپ کو دے دیا بے شک میں نے دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے نمازی ہے تو لحاظ یہ نمازی غلام میں نے اب ہو دے گئے کبھی اس کو مارنا نہیں کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو نماز کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی تو درگزر کرنا حازان اصل مطابح وفی المجتبع لدارو قطنی ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہانا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم انظر بالمسلین یہ تو صاحب مساج کی روایت کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو امام روایت فرماتے ہیں مجتبہ کتاب ہے فتنی کی وہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب صحابہ کو منع کیا تھا انظر بل نماز پڑھنے والے غلاموں کے مارنے سے وہ غلام جو نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم ان کو ماریں غلطی ہو بھی گئی تو درگزر کرنا چاہیے مارے ان کو عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں قال الى صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مثلا فقال يا رسول اللہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم کے خادم سے ہم کتنا افواہ درگزر کر سکتے یعنی اس کا کتنی دفعہ کریں پھر اس کے بعد اس کی کیا ہے یعنی معافی نہیں ہوگی کتنی دفعہ ہم درگزر کر سکتے ہیں یا کتنی دفعہ درگزر کرنی چاہیے کس سے خادم سے خادم کی غلطیوں سے صبر کا بھی کوئی حد ہوتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کتنی ہم اس کی درگزر کرے صبر کرے یہ نہیں کہ مسلسل غلطیاں کر ہی جا رہے اور اب صبر کرتے جائے جی تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو کوئی اس کے لیے لمٹ ہے یا نہیں کوئی مقدار ہے ایسا کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب دینے سے اس سوال کے جواب دینے سے ثابت ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے ثم سن ہل کلام پھر اس نے یہ سوال ریپیٹ کیا دوبارہ یہ سوال کیا فصمتہ رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے سکاتا اور سکوچ جو ہے اسی لیے سوال اچھا نہیں لگا کیونکہ کی کا کیا ہے مندوب ہے یا یہ ہے کہ خاموش ہوئے رسول وہی کے انتظار کر رہے تھے کہ اس کا سوال اس آدمی کے سوال کے جواب میں اللہ شاید کچھ نازل, آیت نازل فرمائے ولاف خیب خاف قرآن میں یہی سوال تیسری دفعہ کیا نمر رتن تو صحابی کو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افرادر کیا کرو اپنے غلاموں کے غلطیوں کے ہر دن سب نمر دن میں کم از کم ستر بار اس کو معاف کیا کرو ستر بار غلطیاں کرے پھر بھی تم نے معاف کرنا یہ ستر بار یہ مطلب نہیں کہ ستر کا تعداد یہ کیا ہے یہ متعین ہو گیا اگر اکہتر بار کرے بہتر بار کرے تو پھر اس کو مارو کوٹو نہ یہ بات نہیں ہے یہ ستر کا تعداد عادت جو ہے یہ کثرت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کس میں عربی زبان میں جیسے کہ اللہ سے منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اب ستر دفعہ بھی ان کے لیے مفرت طلب کرے اللہ سے اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا اللہ, ان اللہ نے ان کی معفرت نہیں کرنی تو یہ کسرت عزد کے لیے کسرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مطلب کسرت سے ان کی غلطیاں معاف کرے معاف کرے معاف کرتے ذرا مطلب کچھ نہ کہے ان کو ابو روا روا دل عامر <تصفيق> <تصفيق> وجہ یہ ہے کہ اگر بار بار آپ درگزر کرتے ہیں تو یہ خود بہت شرمندہ ہو جائے گا آئندہ پھر غلطی نہیں کرتا اس کو بھی احساس ہو جاتا یار میں غلطی پہ غلطی کری جا رہا ہوں اور یہ معاف کری جا رہا ہوں. معاف کے پھر یہ ہے کہ میں غلطی نہیں کر ہوں کیونکہ ہوں کیوں اچھا نہیں لگتا خود بہت یہ شرمندہ ہو جاتا ہے پھر غلطی سے کیا کرتا ہے یعنی غلطی کرنے سے روکتا ہے اپنے آپ کو خود تو پھر آپ کو نہیں کہنا پڑتا تو اس وجہ سے یہ سبھی جو ہے یہ جی عدت عنہ قال قال رسول صلی اللہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مل امہ کم کون ہے جو کہ تمہارے ساتھ موافق ہو مناسب ہو من مملوک تمہارے مملوک میں سے ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ آپ کا مملوک کبھی موافق بھی ہو آئی؟ اور تمہارے مزاج کو سمجھے اور تمہاری مزاج کے مطابق وہ چلتا ہو <تصفح> ظاہر بات ہے آپ مالک ہے اور مملوک ہے دونوں نے زمین آسمان کا فرق ہے <تصفح> آپ جیسے چاہتے ہیں تو اس جیسا وہ <تصفح> تمہارے ساتھ چلنا نہیں کر سکتا اور اس سے غلطیاں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں کون ہے کہ تم میں سے تمہارا مملوک اس کے موافق چلتا ہو یا یہ ہے کہ کون ہے کہ تم میں سے اپنے مملوک کو اپنے ساتھ موافق رکھے یا سانیت میں رکھے تو اس کا حکم یہ ہے کہ کی حکم یہ ہے کہ آپ کلا کریں ماں اس کانوں ان کانوں میں سے جو خود کھاتے ہو مالکوں کو اللہ نے کہا اے مالک تم اپنے ماتا سو کو وہ کانہ چلا کرو جو تم خود کھاتے ہو سو اور پہناؤ ان کو ان کپڑوں میں سے جو تم خود پہنتے ہو اپنے لیے وہ مملو جو تمہارے ساتھ موافقت نہیں رکھتے تمہارے مزاج کے مطابق نہیں چل رہے مین ہم ان میں سے تو پھر کیا کریں ان کو تنگ نہ کریں مارنے سے بیزت کرنے سے رسول نے فرمایا جو تمہارے ساتھ موافقت نہیں رکھتے تفویعو ہو پس ان کو بیچ ڈالو چان چڑا ان سے لیکن ان کو ذرا رسانی کے لیے نہ رکھو اپنے پاس یہ کہ آپ رکھیں روزانہ ان کو ڈانٹتے رہیں مارتے رہیں اور ان کی تکلیف دیتے رہیں نہ جو موافق ہے تمہارے ساتھ مملوک میں سے تو ان کو اپنے کانوں میں سے کلائیں اپنے کپڑوں میں سے ان کو پہنائے جو تمہارے ساتھ موافق نہیں آئے اور تمہیں پسند نہیں ہے تو ان کو بیچ ڈالو تو خلخ اللہ بس تم اللہ کی مخلوق آزاد نہ دیا کرو روا داود حنظریہ عالمر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئی اس کا سیوا ہے یعنی کچھ اونٹتے وہاں تھوڑے سے یا ایک بے بہرین بھی ہو سکتا ہے سلم کی گزشت کو گزرنے لگا ایک اونٹ کے پاس سے یا کچھ اونٹ تھے وہاں تھوڑے تعداد میں ذہر نہیں اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بِبعیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بِبعیر یہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ایک اونٹتا لیکن وہ بالکل بے چھوٹا سا تھا لاہر سا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا جو تھا وہ جا کے کبر کے ساتھ ملا ہوا تھا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بےچارہ لاغر تھا جسمانی لحاظ سے کمزور تھا پیٹ ہی نہیں تھا اس کا پیٹ بالکل کمر کے ساتھ چمٹا ملا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے فقال رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا صحابت سے اط اللہ فی حفیح بہت ان چوپائے کے بارے میں بہائم جو کہ بے زبان مخلوق ہے بول نہیں سکتے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو ایسا نہ کیا کرو کھانے کا, کا پینے کا خیال رکھا کرو پیاز کے وقت پانی پلائیں اور جب بھوک لگے ان کو کھلایا کرے ایسا نہ کیا کر کریے اللہ کی مخلوق کی بہائی میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی جسمانی حالت دیکھ کے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں ایسی حالت ہوگی اس کی بو کا کیوں رکھا ہوا ہے محجمہ یہ وہ چھوپائے ہے جو معجمہ ہے جن کی زبان نہیں چلتی جن کی زبان تم نہیں سمجھتے بول نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرق کی صالحہ ان پہ سواری کیا کرے سوار ہو جائے جب یہ صالح ہو سواری کرنے کے لیے سواری لے جانے کے لیے جب اس کے اندر افطاعت ہے طاقت ہے صحت میں ہے کمزور نہیں ہے تو اس وقت اس کو کیا کرے سواری کے لیے استعمال کرے خط رکو ہا جب ترک کریں گے سواری جب اتر جائیں گے ایسی صورت میں اترے کہ پھر بھی سال ہو یہ نہ ہو کہ آپ سواری سے اترے اور بالکل مرنے والا ہو چکا ہو زیادہ استعمال کرنے کے وجہ سے تم نے اس کو بھوکا بھی رکھا ہے پیسہ بھی رکھا نا نا نا. وقت رقوب میں بھی سالے ہونا چاہیے وقت نزول میں بھی جب اترے انگل سے اس وقت بھی اس کو سالے ہونا چاہیے تاکہ آپ کی سواری کی وجہ سے اس کو زیادہ کمزوری نہ ہوئی ہو اور زیادہ نہ ہوا ہو اور پھر بھی اگر سواری کرنا چاہے تو اس وقت یہ تیار ہو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے اس کے کھانے پینے کا کیا رکھا خیال رکھا ابو داود الفصل الثالث یہاں سے انشاءاللہ کل پہ سبق کریں گے اللہ تعان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رب عزت رب العالمین